صبر سے اور استقامت کے ساتھ کو پھیلائیے اور جس چیز کے ساتھ وہ مزاق کرتے تھے کون نگرانی کرتے تمہارا رات اور دن گومن رحمان رحمان کے عذاب سے بل ہوں بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے موراض کرنے والے ہیں <خخ> فرمائے آپ ان سے پوچھو کہ اگر اللہ تعالی تم پر عذاب کو لائے تو اس رحمان کے عذاب سے چوکیداری کون کرتا ہے تم تو زمین پر پڑے ہوئے ہو چل رہے ہو پھر رہے ہو اللہ کا عذاب کی صورتیں مختلف ہیں نا یا اوپر سے تمہارے اوپر کسی چیز کو گرا دے یا زمین کو پہاڑ کر اس میں تمہیں دنسا دے تو تمہارے بچاؤ کے لیے کوئی چوکیدار ہے کوئی نگران ہے کوئی بچانے والا ہے یقینا نہیں ہے پھر بھی یہ لوگ عراض کرتے رہمان سے جو بچاتے اللہ فرماتے ایسا کوئی ہے یقیناً طاقت نہیں رکھتے ہونا اور نہ ان کا ہمارے سے کوئی محفوظ کرنے والا ہوگا فرما یہ تو اور بات ہے یہ تو کیسے عجیب ان کا عقیدہ ہے یہ جن کو پکارتے ہیں لا استن نسر انفس وہ تو اپنے نفسوں کے مدد کے حق میں رکھتے یہاں ان لوگوں پر رد ہے جو لوگ کہتے ہیں نا مشرقین کہ قرآن میں جو آیا ہے کہ من من دون دون اللہ اللہ من دون اللہ یہ بتوں کے لیے آیا تو آپ یہاں کیا جواب دیں گے وہ اللہ فرماتے ہیں لا اون نسر انفس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 کہ اگر ہم ان کو عذاب میں ڈالے تو وہ اپنے آپ کو بچا سکے نہیں تو جب ان کے علا ہمارے عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تو وہ ان کو اللہ کے عذاب سے کیسے بچائیں گے معنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ چلو کسی اور کو نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو تو بچا سکتے ہیں فرمائیں نب وہ اپنے آپ کو ہمارے عذاب سے بچا سکتے ہیں تو جب اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو ان کو کہاں سے بچائیں گے یہ آیات ان لوگوں پر سخرت ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن کی, مِن دون یہ بوتوں کی لئے آئے ہیں نہیں بت خیالی نہیں تھے بوتوں کے پیچھے لوگوں کا بہت بڑا نظریہ تھا کہ ان میں ان کے روحے پلٹ کر آتے ہیں. یہ ان کے مجسمے خالی نہیں ہے روح آتی ہے وہ ہمارے پیغامات کو سن کر اللہ کے پاس لے جاتے ہیں. یہ شرکی آخر بل مت نہ بلکہ ہم نے فائدہ دیا ان لوگوں کو آبام ان کے بڑوں کو حتی یہاں تک طویل ہو گئے ان کے عمرے افلا یارونا کیا وہ دیکھتے ہیں ان نانا تلار آتے ہیں ہم زمین کو, کو, کو افہوم ہے انہوں نے دیکھا نہیں ان مشرقی نے کہ ہم نے زمین کا آغاز کر لیا ہے اپنے نبی کی دعوت کو عام کر دیا ہے اور لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں مختلف علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بستیاں ان کے ساتھ مل رہے ہیں تو مکے والوں کے اوپر زمین آستے آستے تنگ ہوتی جا رہی ہے تو یہ لوگ اتنا غور نہیں کرتے فکر نہیں کرتے کہ اس نبی کی دعوت کو جو یہ قبولیت مل رہا ہے تو یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے اس کے پیچھے بہت بڑا حقیقت ہے فرمایا کہ ان لوگوں نے یہ غور نہیں کیا بلکہ انہوں نے اور ان کے بڑوں نے شرک اس وجہ سے کیا کہ اللہ نے ہاتھ و ہاتھ ان کو پکڑا نہیں ہے اللہ ان کو مولد دی جس صورت فرقان ہوئی ہے عنوان ہے کہ جب مشرقین کو ان کے معبودان نے باتلا ان کو پیش کیا جائے گا مانا اللہ کے سارے بندوں کو انبیاء اولیاء کو اور ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو تو وہ کیا کہیں گے وہ کہیں گے اللہ ان کو تو نے مولد دیا تھا ہم نے ان کو کب کہا ہماری عبادت کرو ہم تو خود تیرے عبادت کرنے والے تھے تو نے ان کو مولد دیے تھا وہ آبا ہوں حد تا نس و ذکر وکان قوم امبورا یہاں تک کہ یہ توحید کو بھول گئے اور یہ ہلاک ہونے والے قوم یہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے. کل آپ فرما میں تمہیں ڈراتا ہوں وحی کے ساتھ یہ آیات اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خوف کی ہے کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہیں ڈراتا ہوں اللہ کی وحی سے ڈراتا ہوں تو وحی قرآن کی صورت میں بھی ہے اور حادیث کی صورت میں بھی ہے ولاس مو سمت دعا اور نہیں نہیں سنتے ہیں آواز کو پکار کو اذا ادام ضرور جب وہ ڈرائے جائیں مانا یہ یہ جو مشرقین ہیں ان کی مثال بیروں کے ہے اب بیرا آدمی کو آپ جتنے بھی آواز پیچھے سے لگاؤ جب تک پیچھے سے پتھر نہ مارو وہ تیرے طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا تو یہ جو مشرقین ہیں ان کی مثال بیروں کے ہے آپ جتنا بھی قرآن کے آئے پیش کرو اور جتنا بھی قرآن کے ذریعے سے ان کو ڈراؤ کہ دیکھو یہ اللہ کے ماں سیوا عبادت کرنا یہ شرک ہے جانم میں چلے جاؤ گے کہتے ہیں یہ سنتے ہی نہیں ہے یہ تو ان کی مثال مردوں کی طرح ہے وہ لم مستم نہ فاتم نہ اگر پہنچ جائے ان کو ایک ٹکڑا اللہ کے عذاب کا جو ان کا رب ہے اگر ہلکا سا جھونکا عذاب کا ان کو پہنچ جائے تو کیا ہوگا یہ کیا کہیں گے لے پولنا ضرور کہیں گے ہم ظالم تھے پھر تو یہ مان جائیں گے کہ ہم ظالم تھے لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون اور نظام جو ہے وہ اس ترتیب سے نہیں ہے جس ترتیب سے یہ بنوانا چاہتے ہیں کہ جبری طور پر ان کو عذاب کے ذریعے سے پکڑ کر مسلمان بنائے نہیں اللہ نے اسلام اختیاری دے دیے وہ نژ القست اور رکھیں گے ترازو انصاف کے لیے قیامت کے لیے فلاط عظلم و ظلم کیا جائے گا نفسیا کسی بھی نفس پر ذرا برابر وہ انکان اگر ہو رائے کے دانے کے برابر آتے نہ بےحا لے آئیں گے ہم اس کو وہ کفا بنا حاصب اور ہم حساب کرنے والے کافی ہے ہمارا حساب کافی ہے مانا اگر کسی نے رائے کے دانے کے برابر بھی کام کیا ہے عمل کیا ہے تو ہم ان کو بھی لے آئیں گے جسے ہم نے پڑھ لیا تھا نا انسان کیا کہے گا جب انسان کو ان کا عمل نامہ پیش کیا جائے گا سورت قحف میں ہم نے پڑھ لیا وہ کہ میرا عمل نامے کو کیا ہوا ہے اس میں چھوٹا بڑا عمل سب کے سب احاطہ کیا ہوا ہے اور پڑھتا جائے گا اور اپنے زندگی کا حساب خود اس کو معلوم ہو جائے گا صورت بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھ لیا نا اس میں کیا کہا دفا بفس کلیوں گا حسیبہ تمہارے نفس کے اوپر تمہارا اپنے حساب کافی ہے پڑھ کے دیکھو سلطلام کو ہارون فرقان فیصلہ کرنے والی موجزے اور روشنی و دکھ رہی ہم نے مس علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کو فرقان دیا تھا معجزات سے نوازا اور یہ ہے کن کسی کن لوگوں کے لیے جو متقی ہوتے ہیں وہ مانتے اللہ رب جو اپنے قیامت کے خوف انسان کو ایمان پر مجبور کرتا ہے جب قیامت کا خوف آ جائے تو پھر انسان کیا کرتا ہے مثلا کسی بھی کالونی کی شاپ لے لو مثلا یہاں اطلاع مل جائے سلطان آباد اور انٹیلیجنس اس کالونی کا دو ہفتے کے اندر اندر فیصلہ ہونے والا ہے اور اس کالونی والوں کو دوسری جگہ پلاٹیں دی جائے گی سرکار ان کو پلاٹیں دیتے ہیں اب آپ دیکھیں گے ہر آدمی جو ہے وہ گھر سے صبح باہر کڑا ہوگا کیا مسئلہ ہے ہم نے یہ سنا ہے اخبار میں آیا ہے اچھا یہ ایڈریس پتہ کرنا ہے وہ دفتر کہاں ہے وہاں ہم نے جا کے پتہ کرنا ہے کہاں ملتے ہیں کتنا پلاٹ دیں گے اس میں کیا مسئلہ ہو ہر آدمی کے ساتھ غم لگ جائے گا لیکن جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ ٹوٹنا ہے وہ کیا کریں گے وہ تو آپ نے مصروف اللہ فرماتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈر جاتے ہیں کہ میں نے قیامت میں حاضری دینا ہے پھر وہ اپنی ایمان لانے کے غور فکر کرتے ہیں کہ جب ہم نے جانا ہی اللہ کے سامنے ہے دوسرا کوئی رستہ ہے نہیں موت کے بعد پھر زندگی ہے پھر ان کے پاس سوچ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کرے تو کیا یہ ایک مثالی بات میں نے آپ کو بتائی فرمایا و حادم مبارک یہ نشہت ہیں بابرکت ہم نے نازل کیس کو انتم کیا تم اس کا منکر ہو اس کو نہیں مانتے ہو یہ یہ جو قرآن ہے جس طرح موسیٰ حارون علیہ السلام کے پاس موجزے اور کتاب اب تمہارے لیے کتاب آیا اور جیسے کہ پہلے ہم نے پڑھ لیے اگر ہم اس قوم پر اس امت پر کتاب نازل نہ کرتے تو یقینی طور پر یہ قیامت میں یہ اللہ کے سامنے اپنا عزر پیش کرتے کہ ہم سے پہلے تورات انجیل قوموں کو دیا گیا اگر ہم کتاب والے ہوتے ہیں تو عہدا ہم تو بڑے ہدایت والے ہوتے ہیں تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اب ہدایت آگے مانو تو کہاں مانتے ہیں لوگ اس توحید کو تو لوگوں نے چھوڑ دیا جو اس کتاب کا اصل موضوع ہے تو اس کتاب کے برکات بیان کی یہ ذکر ہے یہ برکت ہے من جانب اللہ اس کا انکار کرنے والے وہ اللہ کی نصحت اور برکت سے محروم ہو جائیں گے وہ لقدات ابراہیم ارجد ابراہیم علیہ الصلاۃ السلام کو اس کی ہدایت والے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تمام معاملات کو خوب جاننے والے وہ ہمارے بندے تھے کہ اس قول علیہ بھی جب اس نے کہا اپنے, والے سے اپنے قوم سے ماہا دی تماشل التی کیا ہے یہ مورتیاں وہ جوان تم لہا تم اس کے سامنے جکے ہوئے ہو اس کو تماسیل تمثال کے جمع بدھ کو کہتے ہیں نا بدھ کو اور ہر اس چیز کو جو اس کی جس کی عبادت کی جائے اللہ کے ماں سے وہ تماسیل ہے تصویر اس کا بنا ہوا ہو یا نہ ہو قبر کی صورت میں ہو یا اس کو وسن کہا ہے نبی علیہ السلام نے اپنے قبر کے لیے کہا نا وسن بخاری کی روایت میں اللہ مل تجال قبر وسن یعبد ہو اے اہلا میرے قبر کو بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے مانا جس قبر کی عبادت ہوتی ہے اس کو قبر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو بت بھی کہہ سکتے ہیں شریعت نے یہ اسلام کو دیے قالون نے کہا جد نہ بہانا ہم نے اپنے بڑوں کو لہا کپون لہا بین جس کی عبادت کر رہے تھے اب دیکھو نا مشرق بھی کہتے ہیں یہ عبادت ہے اس وقت کے مشرق مانتے تھے نا یہ عبادت ہیں اس وقت کے مشرق نہیں مانتے یہ کہتے ہم عبادت تھوڑی کرتے ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم ہیں لیکن ہم نے اپنے بڑوں کو اس عبادت کو کرتے ہوئے ہو تم بھی گمراہ تمہارے بڑے بھی گمراہ یہ ہوتے نا کبھی کبھی دائی جوش میں آ جاتے تو وہ فتوے لگا لیتے اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو تمہارے بڑے بھی تھے کال انہوں نے کہا جتنا بلحاق کیا ہم گمراہ ہیں ہم غلطی پر ہیں اور ہمارے بڑے بھی غلطی پر تھے یا آپ بطور استجاع مزاق ہمارے ساتھ بات کرتے ہو نہیں کال ابر رب حکم رب اسماو بلکہ رب تمہارا وہ ہے جو اسمان و زمین کا رب ہے اللہ فطرنا وہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے اس اللہ نے ان کو بھی بنایا ہے تمہارے ان بتوں کو بھی اللہ نے بنایا اور اللہ کے کسم اللہ کیر میں تدبیر کروں گا تمہارے ان بتوں کے خلاف بعد باد انو مدبرین بعد اس کی چل کراؤ گے مدبرین پیٹ کے بل, پیٹ بل یعنی انسان مڑ جاتے نا جب ان سے تم پلٹ کر چلے جاؤ گے نا میں نے ان کے ساتھ دیکھنا ہے میں ان کا خبر لوں گا انہوں نے کیا کیا وہ اپنی عبادت کے لیے وہ اپنے ریت بنانے کے لیے چلے گئے اور ادھر اس نے کلاڑا اٹھا کر بتوں کا کام کر لیا لهم ان کو ٹکڑے, ٹکڑے اللہ کبیر مگر ان کے بڑے کو تاکہ وہ ان کے طرف پلٹ آئے اب یہ باقی کو توڑ دیا ایک چھوڑا تاکہ یہ لوگ پلٹ کر آئے اور اس بارے میں میں ان کو سمجھاؤں نے کہا من پالا کس نے یہ کام کیا بےآنہ ہمارے ماں کے ساتھ یقیناً یہ ظالم ہے یہ تو ظالموں میں سے ہے ہمارے علاحوں کو توڑ ڈالا ہے کس عقیدہ ہے آج لوگ کہتے ہیں نا یہ وہ ابھی بڑے خطرناک ہے مزارات کو بھی نہیں چھوڑتے بھائی مزارات کو نہیں چھوڑ چھوڑتے تم چھوڑو نا تم زندے ہٹ جاؤ ان مردوں کو ہمارے حوالے کرو ایک طرف تم کہتے ہو کہ یہ وہ کر دیں گے وہ کر دیں گے دوسری طرف جب ہم ہاتھ ڈالتے ہیں تو بولتے نہیں ہاتھ نہیں ڈالو بھائی تم زندے ایک طرف ہو جاؤ پھر دیکھو کہ یہ اولیا کے کی, کی قبروں سے کیا ہوتا ہے ایک بھی نظر نہیں آئے گا زمین پر دنیا صاف ہو جائے گی شیرک سے لیکن زندے ان کے جس طرح ان لوگوں نے کہا نا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے بڑے ظالم آج بھی کہتے ہیں مزارات کو معاف نہیں کرتے یہ بڑے ظالم قال انہوں نے کہا سمے نے سنایا فتن ایک نوجوان کے بارے میں یش جو ان کا تذکرہ کرتا رہتا تھا جو قال ابراہیم جن کو کہا جاتا ہے ابراہیم یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مواحد انسان دنیا میں معروف ہونا چاہیے دنیا والے ان کو جانتے ہو کہ ہاں بھائی وہ اس کے خلاف بولتے ہیں لیکن اب جو خلاف بولے گا نہیں تو ان کو کون جانے گا آج بھی دنیا میں جو صحیح معنوں میں توحید کا کام کرے تو لوگ ان کو جانتے ہیں ہاں یہ مزاروں کے خلاف یہ غیر اللہ کے خلاف یہ کسی اور کو مشکل کشا روا نہیں مانتے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس علاقے میں کوئی جانے والا جائے اور خالی پوچھے بھئی فلاں آدمی تو جو بھی وہاں موجود ہے وہ بتا دے ہاں وہ فلاں آدمی وہاں ہے سابقا جتنے بھی واقعات آپ قرآن کے پڑھیں گے نا آپ کو یہ چیزیں ملے گی کہ توحید والے معاشرے میں بہت معروف ہوتے ہیں اس بستی میں لوگ جائیں تو جتنے بھی مخالفین ہوتے ہیں ان کو جانتے ہیں مخالفین بتاتے ہیں ہاں فلاں کے بعد جانے ہاں اس طرح جاؤ ادھر مسجد ہے ان کا مدرسہ ہے ان کا گھر ہے یہ بتائیں گے پھر یہ ضروری ہے انہوں نے کہا فاتو بھی لیا اس کو لوگوں موجودگی میں لوگوں کے روبرو ان کو پیش کرو تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کرے ہم لوگوں کے سامنے ان کو سزا دیتے ہیں اور ان پر لوگ گواہی دیں گے کہ ہاں اس نے ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کی ہے انہوں نے کہا اس کو لے آئے ابراہیم کو لایا اب ان سے مکالمہ کرتے ہیں ابراہیم کیا تُو نے ایسا کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ ابراہیم خانا فرما ابراہیم علیہ نے بل بلکہ کیا ہے ان کے ساتھ ان کے بڑے نے ہاتھ ان سے پوچھو ان کانو یا اگر یہ بولتے ہیں تو تم تو کہتے یہ سب کچھ کر سکتے نا اب ان سے پوچھو سارے ٹوٹے ہوئے ہیں اور یہ ایک ثابت کڑا ہے کلاڑی کے کندھے پر ہے ان سے پوچھو یہ کام اس نے کیا ہے سارا اب ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کو عقل آ جائے نا شعور آ جائے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بعض واقعات سے کہ مشرق انسان کو اللہ تعالیٰ توحید کا نظریہ دے دیتے اچانک کوئی واقعہ آ جاتے ہیں کوئی مزار کے اوپر آفت آتے ہیں کوئی منارہ ان کا گر جاتے ہیں نیچے لوگ دب جاتے ہیں ان سے بعض لوگوں کو اللہ ہدایت دے, دے کہ بھئی دیکھو ایسا ہوا اپنے آپ کو نہیں بجا سکتے اپنے مزار کو نہیں بچا سکتے تو ہم کو کہاں سے بچائیں گے لیکن بعض جو اندھے ہوتے ہیں نا وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے پوچھو فرجاؤ الا انفسحم وہ اپنے نفسوں کی طرف پلٹنے لگے مانا ہوتا ہے نا انسان کے پاس جب جواب نہیں ہوتے تو خاموش ہو جاتے ہیں خاموش خاموش ہو کر اپنے سر جھکا کر غور کرتے ہیں کیا بولے تو کیا بولے اس کا تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کوئی جواب ہی نہیں کیا جواب دے ان کا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرجاؤ الا ان بس لوٹے وہ اپنے نفسوں کی طرف انہیں سوچنے لگے فقارو فسکا ظالم یقیناً ظالم یہ اب انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو یا اپنے نفس کو پوچھتے ہوئے ملامت کرتے ہوئے کہا ظالم ہو تم یقیناً ہم اس سے تمنا میں بیٹھے کہ ہمارا دفاع کریں گے وہ اپنے دفاع نہیں کر سکتے دیکھو ابراہیم نے توڑ پھوڑ کے رکھ دیے اور اگر وہ ہم سے سوال کرتے کہ بدھ سے پوچھو یہ بڑا ہے یہ بتائے گا اب وہ بول بھی نہیں سکتے کام کس نے کیا جو بول بھی نہیں سکتے اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے وہ ہم کو کیا بچائے گا لیکن ضد اور اعنات اب آگے کیا کہتے وہ سم من کسو اللہ روزم پھر وہ الٹے کر دیے گئے اپنے سروں کے بل مانا سر جکانے کے بعد پھر سر اٹھاتے ہیں نا اپنے سروں کو اٹھا کر کہنے لگے لقت تم جانتے ہو کہ یہ بات نہیں کر سکتے یہ تو بت ہے یہ بول نہیں سکتے یہ ہوتے حال کہ مشرق انسان جو ضدی ہوتے نا بجائے اس کی کہ وہ اس سے درس لے وہ الٹا کہنے لگے کہ یہ تم معلوم ہے بول نہیں سکتے اچھا جب بول نہیں سکتے تو پھر مدد کیسے کریں گے چل بھی نہیں سکتے بول بھی نہیں سکتے دفاع بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہے کس کام کا اف اللہ خالا فرمائے سلاۃ السلام نے تمہارے لیے اور جن کی تم عبادت کرتے واللہ ما ما و اللہ, لی و لی اللہ اور جن کے ماں سوا افلا فرون کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو اتنی بصیرت تمہارے اندر نہیں ہے کہ تم ایسو کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نفع نقصان کے مالک نہ اپنے لی نفع نقصان کے مالک نہ بات کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں, پھر بھی وہ تمہارے علا اور یہ بات انہوں نے ان کے منہ سے نکلوائی ہے کہ یہ, یہ کچھ کر سکتے ہیں کہا نہیں ہل یس معاون کیا جب آپ ان کو پکارتے ہیں تو یہ تو پکار سنتے او یعن او یس جب عبادت ان کی کرتے ہو تو نفع اور نہیں کرتے ہو تو ذرا دے سکتے ہیں تو انہوں نے جواب میں کہا بل نہیں نہ نفع دے سکتے نہ سنتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں پھر کیوں کرتے ہیں عبادت پھر یہ جو ہمارے معاشرے میں محبودہ نے باطلا کا طریقہ ہے نا یہی جواب انہوں نے دیا بل وجدنا آبا آنا کدار گیا فالون ہم نے اپنے بڑوں کو پایا کہ وہ ایسا کرتے ہیں بس یہ جواب کالو انہوں نے کہا ہر ریکو ہو اس کو ون سرو امداد کرو علیہ تم اپنے ماں بدھوکین کن تم فاین اگر ہو تم کرنے والے اب یہ ہوتے حال کہ بھائی اٹھو اگر اٹھو گے نہیں تو مزارات ختم ہو جائیں گے اپنے مزارات کی دفاع کرو ہے نا لوگ بڑے بڑے جلوس اور جلسے کرتے ہیں یہی بالکل ابراہیم علیہ السلط اسلام کی قوم کا عقیدہ ہے کہ ون سرو اپنے الحو کے مدد کرو ان گنتم فائلین اگر تم کرنے والے ہو کرنے والے کرو تو یہ ہے کرنے کا کام یہ مت سوچو کہ یہ خود کریں گے کہ نہیں کریں گے ان جھگڑوں میں ویسے وقت گزر جائے گا جلدی اٹھو اور وابیوں کے ہاتھ پکڑو ورنہ مزارات سارے ختم ہو جائیں گے اور وہ تو है کی بڑی جو ہے گستاخ ہے یہی ابراہیم علیہ السلام مشرق قوم کا دعویٰ تھا اور یہی ہمارے آج مشرق قوم کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اٹھو اور مزارات کا دفاع کرو قلنا ہم نے کہا یا نہ رکو اے آگ ہو جاؤ بر دن ٹنڈا وہ سلامہ و سلامتی والی اعلی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والا ہو جاؤ اب اس میں یہاں دیکھو ابراہیم علیہ السلام السلام کا خدا اور نظریہ کہ اس نے کسی سے بھی مدد نہیں مانگا کسی سے بھی مدد نہیں مانگا بلکہ اس کے بارے میں جو معروف ہے کہ ملک فرشتے نے آ کے ان سے کہا کہ اگر تم کہو تو ہم ایسا کہاں اللہ نے بھیجا ہے اللہ نے حکم دیے اگر نہیں تو وہ مجھے دیکھتا ہے روایت صحیح یا ضویف اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے لیکن یہ واقعہ مذکور ہے یہاں پر یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالی کے ذات پر پختہ یقین کرتا ہے نا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اللہ نے زمین کو بھی حکم نہیں دیا بلکہ اس چیز کو حکم دیا جس کے ذریعے سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے کس کو آگ کو اللہ فرماتے میں نے آگ سے خطاب کیا یا نہ روئے آگ کو نہیں بردن ہو جاؤ ٹھنڈا لیکن کیسے ٹنڈا وہ سلامت سلامتی والی ٹنڈا اور کس پر پوری دنیا والوں پر نہیں نہیں آل ابراہیم صرف ابراہیم پر مانا پوری دنیا کی آگ کو نہیں بجانا تھا صرف اس آگ کو ٹنڈا کرنا تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے تیار کیا گیا تھا اور اس بارے میں جو تاریخ کے اوراک میں موجود ہے کہ لوگ نظر مانتے تو لکڑی لاتے تھے کس کے لیے ابراہیم کے جلانے کے لیے کتنے عرصے لوگوں نے لکڑی جمع کی ہے اور پھر آگ جلایا گرم کیا پھر کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلط کو پھینکا اس میں لیکن اللہ رب العالمین نے, ارادہ کیا انہوں نے ان کے ساتھ مکر اور فریب کا سرین انہوں نے ان کو الزارا پانے والے انہوں نے ان کے خلاف جو مکر کیا جو چال چلایا ان کو جلانے اور قتل کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہم نے ان کو ذلیل کر دیا ہم نے اس کو نجات دیا لوت علیہ السلام کو دلتی اس زمین کے طرف بارک نافیا جس میں ہم نے برکا دی, دی عالمین عالمین شام کا علاقہ شام کے علاقے میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور لط علیہ السلام کو منتقل کیا ہجرت کیا انہوں نے لط علیہ السلام السلام اس کے دعوت پر ایمان لائے ہیں اور اس کے بتیجے ہیں اور یہ دونوں اب اللہ رب العالمین کے دین پر ہجرت کر رہے ہیں وہ وہ بنا لہو اس حاک آیا ہم نے ان کو اسحاق ہاک علیہ السلام ہم نے دیا خوبا یا خوب نہ پھیلا مزید نفل ہم پڑھتے ہیں نفل یہ نفل ایک مزید عبادت ہے ویسے فرض ہے ہمارے اوپر فرض نماز فرض نماز کے ساتھ نفل یہ ایک اضافی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا مانگا بیٹھا اللہ نے فرمایا میں نے تجھے بیٹھا بھی دے دیا اور اس بیٹھے سے پیدا ہونے والا پوتا اس کی بھی خوشخبری میں نے دے دی یہ خوشخبری پر خوشخبری ہے کیونکہ اس کے کی کارنامے ابراہیم کیسے ہیں کہ وہ اس قابل ہے کہ اس کو انعامات انعامات دیا جائے وہ کل جالنا سالحین اور بنایا ہم نے ہر ایک کو صالح مانا اسحاق کو بھی نبی بنایا یعقوب کو بھی نبی بنایا وہ جالنا امتحد نب امرانہ بنایا ہم نے ان کو ہدایت کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ ہم نے اِما بنا ہم کو امام امتن امام کی جمع ہم نے ان کو آئمہ بنایا وہ ہدایت کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ ہم نے عابدین عورتیں وہ ہمارے فرمند بردار وہ ہمارے حکم کے بڑے پابند تھے یہ اللہ رب العالمین فرماتے یہ انعامات ہم نے کیسے ان کو دیے یہ اس لیے کہ وہ عابدین تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر رد کیا جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی مورتیاں بنا کر بدھ بنا کر اور بیت اللہ کے اندر سجا کر ان کے سامنے دہیز ہوتے تھے اللہ فرماتے ہیں وہ تو میرے عابدین تھے وہ تو میرے عبادت کرنے والے تھے تم ان کی عبادت کرتے ہو یہ کہاں کی انصاف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لہ ح و علم سلات و سلام ہم نے دیا اس کو حکمن حکم و علم اور علم و نجات ہو ہم نے تلتی اس بستی سے کانتامل تعمل کرتے تھے اس کے بعد شند عمل القباء ناپاک ان نہ حمکان سو انفا ثقین یقیناً وہ نافرمان اور برے کام کرنے والے تھے بطور تذکیر ہمبیال سلاۃ وسلام کے واقعات شجاعت کے لیے کہ دیکھو دین کے دعوت دینے پر مشکلات آئیں گے لیکن مشکلات کے بعد اللہ کا نصرت اور مدد بھی آتا ہے باغیوں کو اللہ ہلا کرتا ہے فرمائم نے لود علیہ السلام کو نجات دی اور نافرمانوں کو ہم نے ہلاک کیا نجات دینا اسی بنیاد پر ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے ان سے اللہ نے نجات دی بات خل نہ ہو داخل کہ ہم نے اس کو پھر رحمت نے رحمت میں ان نہ ہو منصالحین یقیناً وہ صالح لوگوں میں سے تھے مانا یہ کہ جو بھی صالح ہوگا ان کو نجات ملے گی اور جو صالح نہیں ہوگا وہ اللہ کے غذب سے قہر سے بچ نہیں سکتا ہے اور اس کے دعا کا ذکر سلیمان علیہ السلۃ والسلام کی دعا انہوں نے کہا تھا رحمت کامل انیس میں ہم نے پڑھ لیا تھا ہاں صورت نمل میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا ہم کو داخل کر دیں اپنے صالح بندوں میں صالحین میں داخل ہونے کے دعا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے قدم پر ہم چلے جیسے وہ تیرے توحید اور تیرے بتائے ہوئی طریقوں کے پابند تھے اس طرح ہم پابند ہو جائے اور معاشرے کی گندگیاں ہم سے تو ہٹا لے اور صالحین کی جماعت میں دنیا میں اور آخرت میں ہمارا اجتماعیت اور شراکت ہو وہ نو ہن از ناد من قبل و نو علیہ السلام جب نے جب اس نے پکارا ہم کو پہلے پھس تجب نہ لہو کیا ہم نے اس کے دعا کو فنجئی نہ ہُو واہ لہو بس ہم نے اس کو اور اس کے اہل کو نجات دی بہت بڑی مصیبت سے بہت بڑا غم تھا کرب اس سے ہم نے ان کو نجات دی اس کے دعا کو اللہ نے نو میں ذکر کیا ہے نا کہ اللہ زمین پر کسی کو نہیں چھوڑنا یہ ظالم ہے فاسق نثر نہ ہو اور ہم اس کی مدد کی مین القومی لذینہ اس قوم سے کدبو بھی آیاتنا جنہوں نے جٹلا ہمارے ایتوں کو ان نمکان قوم سو یقیناً بہت برے لوگ فاغر ہم نے ان سب کو غرق کیا مشرق سے بڑھ کر کوئی برا ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر قبروں بتوں کی پوجا کرے وہ داود سلیمان فی الحر اور داؤد علیہ السلات و السلام کو یاد کرو سلیمان علیہ السلام کو جب دونوں فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں کس نفشت غن الق میں جب چھڑ گئی تھی اس میں بکریاں قوم کی وہ ان کے فیصلے میں فیصلے کرنے کے وقت حاضر منا ہمارا علمی حاضرہ ہر ایک پر ہوتا ہے ہمارے علم کے احاطے سے کوئی الگ نہیں یہاں اس مشہور واقعہ کا ذکر ہے ایک شخص کے بکریوں کے ریوڑ نے دوسرے شخص کے کی کھیتی میں داخل ہو کر اس کے کی کھیتی فصل کو برباد کیا اس کا فیصلہ آیا داود علیہ السلاۃ والسلام کے پاس اس نے فیصلہ کیا فیصلے میں اس سے غلطی ہو گئی اشتہادی غلطی جس کو کہتے ہیں سلیمان علیہ السلاۃ والسلام نے اس فیصلے کے اوپر دوبارہ دوسرا فیصلہ کیا داود علیہ السلام کا فیصلہ یہ تھا کہ اب یہ فصل بکری والوں کا ہو گیا اور یہ بکریاں فصل والے کی ہو گئی سلیمان علیہ السلطل نے اس فیصلے میں یہ ترمیم کیا کہ نہیں یہ فصل والا اس وقت تک ان بکریوں کو رکھے گا اپنے پاس اور اس کی دودھ اور فائدے کو اس کے بال گون وغیرہ استعمال کر سکے گا جب تک اس کا فصل دوبارہ اس نوعیت پر نہ آ جائے اس کیفیت پر نہ آ جائے اور یہ جو بکریوں والا ہے یہ اس فصل کو سنبھالے گا اس وقت تک اس کو ان کے بکریاں واپس نہیں ملے گی یہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام نے سنایا اور اللہ رب العالمین اس میں بتانا یہ چاہتا ہے یہ میرے علم کے احاطے میں تھے یہ لوگ حکم میں میرے, میرے محتاج تھے سمجھ دیا ہم نے سلیمان سلیمان کو ہم نے یہ مسئلہ سمجھایا تھا ہم نے سمجھایا تھا ہمارا اس کے پاس کوئی علم غیب نہیں تھا وہ کلن عطینا حکم علما اور ہر ایک کو ہم نے دیا تھا حکم اور علم مانا علم کے فیصلے حکمت کے نکات ہم نے ان کو سمجھائے تھے پہاڑوں کو تصبیح کرتے تھے وہ کنہ فائلین عورتیں ہم کرنے والے فرمائے یہ معجزات ہم نے ان کو دیے تھے مشرقین کے عقائد پر رد کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے ساتھ پہاڑ پہاڑوں کا چلنا بولنا یا پرندوں کا جنڈ کے جنڈ جمع ہو کر اور اللہ کا ذکر ان کے ساتھ کرنا زبور کی تلاوت کے وقت یہ کیفیت طاری ہونا یہ ان کے اپنے کمالات نہیں تھے بلکہ یہ تو معجزے اور میں نے ان کو دیے تھے ہمارے معجزوں کے وہ محتاج تھے وہ المناہ تعلیم دیا تھا ہم نے ان کو صنعت لبوسن کاریگری لبوس لباس کے زرے لقم تمہارے واسطے لطف تاکہ بچائیں تم کو من باسکم تمہارے جنگ سے مانا تمہارے حفاظت کرے حسن تحسین تاکہ بچائے تم کو من باسکم تمہارے جنگ سے مانا جنگ سے تمہاری حفاظت ہو فالن تم شاکرون کی کیا ہو تم شکر کرنے والے اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا ہے نا وجاء اللہ تکم کدا ناہل اکاسی میں اللہ ہیں یہ نعمتیں میں نے دی تم کو انبیاء کے ذریعے سے یہ معجزات میں نے دکھایا تم کو یہ فوائد کا رستہ میں نے تمہاری کولا دنیا میں یہ ہنر یہ چشمے لوہے کا اور اکتامبے کا جاری کرنا یہ میرا کام ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو بولے سلیمان تجریب اور تابع کیا تھا ہم نے سلیحمان علیہ السلام کے لیے تجریب چلتی تھی وہ اس اللہ کے حکم سے بارگنا بھی ہاں اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت ڈالی تھی بکنہ بالکل عالمین اور ہے ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے فرمایا کہ اس کو ہم نے یہ موجودہ دیا ہوا کے ذریعے سے اس کا تخت تیز رفتار کے ساتھ جاتا تھا صبح کے ایک لمحے میں ایک مہینے کے مسافحات رستے کو طے کرتے تھے کیونکہ اس کی ملکیت سلطنت بہت طویل ہے تو اس کی حفاظت کے لیے سواری بھی تو چاہیے ظاہر بات ہے باتے وہ گھوڑے پر چلنا یا اون پر چلنا یہ تو بہت مشکل کام ہے جس کی سلطنت وسیع ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سلطنت سنبھالنے کے لیے بادشاہت سنبھالنے کے لیے یہ نعمت دیا کہ ہوا کو اللہ نے تابع بنایا جہاں وہ جائے فیصلوں کے لیے نگرانی کے لیے حکم چلانے کے لیے وہاں پر وہ ہوا اس کو گھنٹوں کے حساب سے مینوں کے راستے طے کر لے اللہ فرماتے ہیں یہ تمام چیزوں میں وہ میرے مفتاج تھے میرے بندے تھے یہ میں نے ان کو دیا تھا اللہ اپنے توحید کو ثابت کرتا ہے کہ اس میں ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں تھا اور فرمایا کہ شیطانوں میں سے مانا جنوں میں سے وہ جو غوطے لگاتے تھے سمندر میں ان کے لیے غوطے مار مار کر وہاں سے ان کے لیے انتظام کرتے تھے موتیوں کے ہرے جواہرات وہ نکال کر لاتے تھے وہ یا ملون ملن دونک اور عمل کرتے تھے اس کے ماں سیوا و کنہ لحمحین عورتیں ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کی حفاظت کے بغیر کوئی بھی چیز چل نہیں سکتا ہے فرما یہ انبیاء کی جماعت یہ رسولوں کی جماعت وہ سب کے سب میرے حفاظت کے محتاج تھے ان کے ان معجزوں سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ وہ مالک بن گئے وہ الہ بن گئے اب ان تم کو ان کو پکار سکتے ہو وہ مدد کے لیے آ سکتے نہیں وہ تو میرے حفاظت کے محتاج تھے <تصفح> <تصفح> وہ بہو آیوب علیہ السلام جب پکارا اس نے اپنے رب کو ان دور پہنچ چکی ہے مجھے تکلیف وہ اندار ہم اور یقیناً تو بہت رحم کرنے والوں میں سے ہے تیرے رحم بہت اعلی ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات تیرے ذات فسپ نہ ہم نے وہ جو اس کے ساتھ تکلیف تھی وہ تو ہم نے اس کو اس کا قمبا اس کا اہل وہ مسلح ماحم اور ان کے ساتھ اور رحمت امن ان دن رحمت ہمارے طرف سے ودرالآ دین نہ صحت عبادت کرنے والوں کے لیے فرمائے ایوب علیہ السلام کو یاد کرو کہ ان کو ہم نے بیماری کے وقت جب اس نے ہم کو پکارا ہم نے ان کو نجات دی مانا وہ بیمار تھے ہم نے بیمار کیا تھا صحت مند ہو گئے ہم نے صحت مند کیا وہ بیماری میں بھی میرا محتاج صحت مندی میں بھی میرا محتاج تو وہ تمہارا مددگار تو نہیں ہو سکتا ہے اور یہ نمونے اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کیے عبرت کے لیے آج لوگ ذرا سے بیمار ہو جاتے ہیں بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں بڑے توحید والے ہیں اور اللہ سے ہونے مخلوق سے نہ ہونے کا یقین دوسرے دن دیکھو اس کے پاؤں میں داغے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں ہاتھ میں داغے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں بھائی کیا ہے بیمار ہیں یہ بزر نے داغے دم کر کے دیے یہیں تو وہ شرک ہے جس سے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ڈرایا ہے من بکن من اللہ کا شعر وق جو کوئی چیز لٹکائے گا اس بندے کو اس کے حوالے کیا جائے گا من تال کا فقد عشر جس نے تمیمہ کوئی چیز لٹکایا اس نے شرک کیا یہ سارے روایت اللہ کے نبی کی کس کام کے ہیں آپ کا مسئلہ ہے یہ تو نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کھڑا ہاتھ میں ہے مسرت احمد کسی روایت ہے اس نے کہا یہ کیوں کہا میرے ہاتھ میں درد ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس حال پر تم مر گئے ما افلاح تابا کبھی کامیاب نہیں ہوں گے نجات تمہیں جانب سے نہیں ملے گی کیونکہ توحید کا مسئلہ ہے تو اللہ فرماتے کہ یہ انبیاء بیمار ہوئے ہم نے ان کو بیماری دی اور ہم نے ان کو صحت مند کیا ان کو کوئی اختیار اپنے وجود میں نہیں تھا اور یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایوب علیہ السلام صرف اکیلے بیمار نہیں ہوئے ہیں اللہ نے ان کے اولاد ان سے لیے مال لیے ان سے اللہ فرماتے ہم نے پھر ان کو دیا آلہ مال بھی دیا اولاد بھی دیا لیکن امتحان کیا ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو جھوٹے کسے ہیں کہ لوگوں نے اس کو کثرت کنڈی میں جا کے ڈال دیا بستی والوں نے باہر نکالا اس کے بدن سے بدبو آ رہی تھی اس کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے کیڑے زمین پر گرتے وہ پھر اٹھا کے بدن میں رکھتے کہ تیرے رزق میرے بدن میں ہے یہ سب جھوٹے کسے ہیں کہ کوئی حقیقت نہیں ہے موضوع روایات ہیں امام قرطبی رحمتہ اللہ علیہ امام کثیر وغیرہ نے اس کا رد لکھا ہے یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں ویسے بھی وہ مشہور حدیث نبی علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء کے اجسام کو اللہ رب العالمین نے زمین پر حرام کیا ہے مرنے کے بعد تو جن کے جسم مرنے کے بعد زمین کہاں نہیں سکے گی تو زندگی میں اس کے جسم میں کیڑے کہاں سے پڑیں گے مرنے کے بعد جس میں کیڑے نہیں پڑ سکتے ہیں تو زندگی میں کہاں سے پڑیں گے یہ تو ویسے ویسے ضد کے خلاف ہے۔ تو یہ واقعات انبیاء کے حوالے سے بعد جھوٹ پر بنا ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ میرا بڑا صبرناک بندہ تھا۔ انا وجدناه صابرا۔ سورۃ ص صواد میں اللہ تعالی نے فرمایا وہ اسماعیل او ادریس او ذوالکفل اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام او ذوالکفل كل یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ اسماعیل اور ادریس اور ذوالقفل ذوالقفل کے بارے میں تو قرآن اور حدیث میں کوئی واقعہ مشہور نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو انبیاء کے سب میں شمار کیا ہے اور جٹے کے سیر کہانی تو ہر ایک کے بارے میں معروف ہیں لیکن یہاں صحت کے ساتھ کچھ واقعات نہیں ہیں باقی تفصیل تو ویسے بھی ہم نے پڑھ لیا ہے کہ بعض نبیوں کے واقعات اللہ فرماتے ہم نے آپ پر بیان کیے باز کی نہیں کیے و ادخلناهم داخل جنم نے ان کو پھر رحمت نہ بے رحمت میں ان من الصالحین یقینا یہ اللہ کے صالح بندوں میں سے تھے پاک باز لوگ تھے و ظنوا ان ذهب مغاضبا اور یاد کرو مچھلی والے کو ماری یونس علیہ السلام جب وہ چلا گیا اپنے قوم سے مغاضبا ناراض ہو کر غصے کے حالات میں فظننا الان نقدر علیہم پس اس نے گمان کیا کہ نہیں تنگی کریں گے ان کے اوپر <coughs> اس نے یہ گمان کیا کہ یہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ عذاب کی جگہ سے تو نکلنا چاہیے پنا دا الظلمات <coughs> پس اس نے پکار اندھیروں میں ظلمات رات کا اندھیرا مچھلی کا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا سمندر کے تے کا اندھیرا اللہ الہ الا انت اندانک یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر تیرے ذات صبح کا پاکی ہے تیرے لیتمن ظالمین یقیناً میں ظالم میں سے ہوں اپنے آپ کو قصروار قرار دیا جس کا ذکر ہم صورت یونس میں پڑھ چکے ہیں عذاب کے لیے اللہ نے ڈیٹ دیا تین دن کے اندر عذاب آئے گا یہ تیسرے دن نکل گیا جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر اس بستی میں کیسے رائے قوم نے دیکھا کہ یہ تو چلا گیا اور اس نے جو کہا اللہ کا عذاب آئے گا تو یہ یقینی ہے قوم نے ایمان لیا یونس علیہ السلام کو صلی اللہ علیہ کو پتہ ہی نہیں ہے قوم مومن بن گئے اللہ نے اس کو بطور امتحان مچھلی کے پیٹ میں ڈالا بعد میں پلٹ کر ائے قوم نے ایمان لایا۔ یونس علیہ السلام کی قوم کی خصوصیت وہ ہم نے پڑھ لی ہے۔ دوسرے قوموں کے ساتھ ان کا موازنہ نہیں ہے۔ ان کو اللہ نے عذاب سے بچایا۔ فاستجبنا له ونجیناه من الغم۔ پس قبول کیا ہم نے اس کی دعا کو نجات دی نے ان کو غم سے۔ وقت نظلم اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو فرمائیے صرف اس کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ قانون ہے ہمارا اب ن استقامت تم اختیار کرو ایمان لانے کے جو طریقے ہیں اصول ہے اس سے تم نے ہٹنا اور نجات دینا ہماری ذمہ داری ہم تم کو نجات دیں و كری یادہ رب یاد علیہ السلام کو جب اس نے پكارا میرا رب, کو رب لا تذرنی اے میرے رب نہ چھوڑنا مجھ کو فرد نہ تو بہتر وارث ہے اے اللہ تیرے وراثت عظیم تو جس کو وارث بنائے وہ عظیم اختیارات تو سارے تیرے پاس ہیں زمین کے سارے اختیارات تیرے پاس ہیں اصل وارث تو زمین اسمان کا تو ہے لیكن اللہ دین كے وراثت کے لیے بیٹھا چاہیے فسطب نہ لہو احب نہ قبول کیا ہم نے اس کی دعا کو دیا ہم نے اس کو یاہیا واسلہ نہ لہو اور اصلاح کی ہم نے اس کی بیوی کے ان نہ و نفل خیرات یقیناً تے یہ لوگ نیکی کے کاموں میں جلتی کرنے والے وہ دوننا پکارتے تھے ہم کو رغبن و رہبہ خوف کے ساتھ اور تما کے ساتھ رغبت رکھتے ہوئے اور رہ ڈرتے ہوئے ایک طرف امید اور دوسری طرف خوف المان و بین خوف ورجا ایمان ہے دو چیزوں کے بیچ میں ایک طرف اللہ کے عذاب کا خوف اور دوسری طرف اللہ کے رحمت کا امید فرمایا وقان الناخوا ش ہمارے لیا جزی کرنے والے ان کے واقعات ہم نے تفصیل سے پڑھ لی ہے واللتی اور وہ جو احسنت فرجہا جس نے حفاظت کی اپنی شرم کی مانا اس عورت کا تذکرہ کرو جس نے آپ نے آپ کو بچایا اللہ کے توفیق سے ہم نے اس میں مر روحنا اپنے طرف سے روح مانا اس کے وجود میں جبریل کے ذریعے سے ہم نے روح کو پونگ ڈالا اور اشار سلاۃ وسلام کے روح کو اس تک پہنچایا وہ جاننا بنایا ہم نے اس کو اس کے بیٹے کو آیا تنشانی عالمین کی اب یہاں دیکھیں اگر عیسا علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ باقاعدہ ماں باپ سے پیدا ہوا ہے ابھی بھی لوگوں کے اندر یہ عقیدہ اپنے آپ کو مسلمان کے لانے والے ان میں بھی عقیدہ پائی پائے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا ایسا علیہ السلام اس طرح پیدا نہیں ہوئے جس طرح لوگ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ قرآن نے پھر اس کو آیتن کیوں کہا نشانی کیا نشانی ہے سارے لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ماں باپ سے تو ماں باپ سے اگر پیدا ہو جائے تو وہ کیا نشانی بنے گا نشانی تو تب ہے کہ وہ بغیر باپ کا ہے اور اس کی ماں نشانی تو تب ہے بغیر شادی کی اور بغیر گناہ کے اس نے بچے کو جنا ہے یہ ہے تب نشانی ہے اگر یہ نہیں مانیں گے تو کائیں کہ نشانی ہے ان نہاد امت کم امت واحدہ یہ تمہارا دین ہے دین ایک دین یہ تمہارا دین جو ہے ایک ہی دین ہے وہ ان ربف میں تمہارا رب ہوں بس میری بندگی کرو تمہارا عقید توحید ایک ہی دین ہے اس دین پر تم چلو گے میں تمہارا رب ہوں وہ تخت کام ٹکڑے ٹکڑے کر لیا لوگوں نے اپنے دینی معاملات کو بے اپنے درمیان راجون وہ سب پلٹ کر آئیں گے ہمارے طرف ہاتھ جو بھی عمل کرے اور وہ مومن ہو فلا فلاں نہیں نہ شکری کی جائے گی اس کی محنت کے وہ ان نہ لہو کا ہم ان کے لیے لکھ رہے ہیں منع ہمارے لکھنے والے ملک فرشتے موجود ہے فرمایا کہ جتنے انبیاء آئے ہیں تمام نبیوں کا دین وہ ایک رہا وہ کیا ہے اللہ کی توحید اور دین کی بنیادی اصول یہی ہیں اور یہ پہلا شاخ ہے بنیاد جڑ ہے یعنی اس سے جو شاخیں نکلی ہے اس میں اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ اس میں روزوں میں فرق ہو زکوٰۃ میں فرق ہو نمازوں کی تعداد میں فرق ہو یہ ٹھیک ہے لیکن جس پر دین بنیاد ہے یعنی جو یہ تمام عبادات جس پر آ کر ٹھہرتے ہیں اور یہ پھر اس کو اٹھاتے ہیں اسمان کی طرف لے جاتے ہیں جس کے لیے لے جانے کا ذریعہ یہ بنتا ہے وہ توحیر ہے اور وہ ایک ہے جیسے کہ سورت عروب میں فرمایا کل حس بمار فرحون ہر ایک گروہ جو کچھ ان کے پاس ہے ان پر خوش ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں، نہیں اللہ کو ایسے دن مطلوب نہیں ہے اللہ کو وہ دن مطلوب ہے جو توحید کے پر بنا ہو اور اختلافات سے مبرہ ہو عقیدے میں اختلاف نہیں چلتا ہے وہ ہرامنالا قریط نہ لگنا ہا اور لازم ہے بستی والوں پر حالانکہ ہم نے ان کو انلائر جو یقیناً وہ پلٹ نہیں سکیں گے وہ لوٹ کر آ نہیں سکتے معنی یہ کہ جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا ہے وہ تو پلٹ کر دنیا میں نہیں آ سکتے تو اب ان سے تم کو کیا عبرت ملے گا یہ عبرت ملے گا کہ وہ بغیر توبہ شرک پر چلے گئے ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ایسے چلے جائیں لہذا توبہ کرو رجوع کرو اللہ کی طرف اپنے عقائد کی اصلاح کرو ہت ماجوج یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج کو وہ ملک ابھی سلون اور وہ ہر اونچے ٹیلے سے دوڑتے ہوئے آئیں گے ہر بلندی سے دیکھو تو بس ان کا ایک ریورل ایک سیلاب ایک سمندر کی طرح ان کا آنا ہوگا وقت رب الواند الحق قریب آپ پہنچا ہے سچا وعدا فائدہ یا شاخصت النفسار اللہ زین کفر اچانک پٹھے رہ جائیں گے ان کے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا ہے اور کیا کہیں گے یا وی لنا افسوس ہے ہمیں فرکنہ یقننتے ہم فی غفلت من حازام کننتے ہم غفلت سے غفلت میں بلکہ ظالم ظالم تھے فرمائے کہ اس دن سے نجات کے لیے کوئی رستہ تلاش کرو وہ دن آ پہنچا ہے وہ وعدہ قریب ہے جب لوگوں کے انکھے کھلے رہ جائیں گے یہ اس وقت ہوتے جب انسان کے اوپر ہیبت زیادہ ہو بڑا ہیبت مصیبت آ جائے تو انسان کے انکھے کھلے رہ جا دے ڈر کے مارے خوف کے مارے بد حواسی کے مارے ہم کے سفید ہو کر کلے رہ جاتے ہیں تو یہ پھر یہ کہیں گے ہائے افسوس ہم تو اس دن سے غفلت میں تھے پھر کہتے ہیں نہیں غفلت کے ساتھ ہم ظالم تھے ہم نے اس کو مانا نہیں ہے مدون من دون تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے ماں سے ماں وردوہ ہاں جی مندون حسب جہنم وہ جانم کی اندن ہے تم لہا واردون تم اس میں وارد ہونے والے ہو کیا مطلب تم اور جن کے تم اللہ کے ماں سے عبادت کرتے ہو سب کے سب ہم تم کو جانب میں ڈالیں گے جانب میں کس کو ڈالیں گے اللہ کے ماں سے جس کی عبادت کی گئی ہے سب کو بالکل سب کو اللہ رب العالمین ان سے اسنا کرتا ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ وہ جانب میں نہیں جائیں گے الگ اگرچہ ان کی عبادت کی گئی ہے اللہ فرماتا اگر ہوتے یا معبود ماورد ہوا تو یہ داخل نہیں ہوتے جانم میں جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ جانم میں آ اگر یہ الہ ہوتے تو بتاؤ کہ یہ جانم میں جا سکتے تھے الہ جانم میں جائے گا کبھی نہیں فرمایا کلن ہاں خالدون ہر ایک اس میں ہمیشہ رہے گا لہم ظفر اس میں ان کا لی چیخنا چلانا ہوگا وہم وہی اور وہ اس میں سنیں گے نہیں مانا یہ چیخ اور چلاؤ اتنا تیزی جانب میں ہوگی اتنے آوازیں ہوں گے کہ کوئی اپنے بات نہیں سن سکیں گے کیونکہ عذاب بہت سخت ہے اور مختلف مرحلوں میں ہے کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے اور اتنی چیخے اور اتنی آوازیں چلائی آ رہی ہے کہ کوئی بات سن بھی نہیں سکیں گے اس طرح تو بہت شور ہوتے ہیں نا آپ کسی کو آواز دے بولتے یار بہت شور ہو رہے ہیں ادھر میں سن نہیں سکتا ہوں میرے کان جو ہے نا وہ کام نہیں کرے گا آپ ہی نہیں بولو تو بہتر ہے اللہ فرماتے اتنا شور اتنے آوازیں زفیر وہ نکالیں گے کہ لا وہ سن نہیں سکیں گے یعنی ایک دوسرے کی بات سن نہیں سکیں گے سبقت حسنام جو ٹیر چک چکی ہیں ان کے لیے ہماری طرف سے نیکی کے بعد بات علیہ اسلام یا ملائق یا زیر علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حسن حسین علی یا دیگر اللہ کے صالح بندے جن کے لیے ان لوگوں نے عبادت کا تصور بنایا ہے تو اللہ فرماتے ان کے لیے تو پہلے سے ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے اولائے کا وہ لوگ آنہ مبادون اس سے دور رہیں گے کس سے? جانم سے وہ جانم میں نہیں جائیں گے معنی یہ کہ عبادت تو لوگوں نے ان کی بھی کی ہے لیکن وہ جانم میں نہیں جائیں گے اس جانم میں نہیں جائیں گے کہ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے پہلے سے فیصلہ کر لیا کہ وہ تو ہے جنتی ملائق ہو یا انبیاء ہو یا دیگر صالحین جن کی عبادت کی گئی ہے ہاں یہ وہ جائیں گے جو خود اپنے عبادت کے قائل تھے کتنے لوگ ہیں جن کی عبادت ہوتی ہے دنیا میں لوگ ان کو سجدے کرتے رکو کرتے اللہ فرماتے دیکھو اگر یہ معبود ہوتے تو یہ جانم میں نہ آتے اور یہ آیات اس بات کی دلیل ہے نا تو عبدون من دول اللہ یہ بھوتوں کے لیے نہیں ہے یہ باقاعدہ انسانوں کے لیے ہے جنوں کے لیے ہے سبقت لهم ان کے لیے ان سے دوری ہے لاس معاون حس نہیں سنیں گے اس کے اہٹ کو کس چیز یہ تو جانم سے اتنا دور ہوں گے کہ یہ تو جانم کی اہٹ بھی نہیں سنیں گے مالا یہ جنتی لوگ ہیں وہم فی فیمش ان اور وہ ہوں گے ان نعمتوں میں جو ان کے نفس چاہیں گے خالدور ہمیشہ وہ تو اللہ کی نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے جنت کے لازوال نعمتوں میں ہوں گے لا الاکبر نہیں غمگین کرے گی ان کو گھبراہٹ کون سا گھبراہٹ الکبر بہت بڑا ہے وہ گھبراہٹ جو بہت بڑی گبراہٹ ہے وہ ان کو غمگینی میں نہیں ڈالیں گے وہ تلک قاہم ملیں گے ان سے فرشتے ہاں رائے وکم الزیقن تو ہدون یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہیں مانا فرشتے ان کو سلام بھی کریں گے اور ان کو یہ بات بتائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا تھا وہ پورا کیا اللہ کی نعمتوں میں تم داخل ہو گئے یوم کتب جس دن ہم لپیٹیں گے آسمانوں کو جس طرح لپیٹنے والا لپیٹتا ہے کاغذ کو جس طرح ایک کاغذ کو لپیٹنے والا اپنے ورکوں کو لپیٹتا ہے اسی طرح ہم آسمانوں کو لپیٹ لیں گے کما بدانا نویدو جس طرح پہلے بار ہم نے پیدا کیا تھا دوبارہ پیدا کریں گے سارے مخلوق کو دوبارہ پیدا کریں گے وہ پرنا کنہین ہے ہم کرنے والے اللہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کو لپیٹنا یہ ہماری کاریگری ہے یہ ہم کر سکتے ہیں اور مخلوق کو ہم پیدا کریں گے جیسے کہ پہلے ہم نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اس فیت میں ولقد قدبنا فی الزبوریا کہ نام نے لکھ ڈالا تھا زبور میں م بعد اس ذکر ذکر کے بعد ان الارض یا کہ نن زمین يرثوها وارث ہوں گے ان کا عباد ی صالحون میرے نیک بندے میرے نیک بندے زمین کے وارث بنیں گے یہ حکم عام ہے قیامت تک کے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں متقی صالح بن جاتے ہیں اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ میں ان کو جنت میں داخل کروں گا اور زمین کے وراثت میں ان کو دوں گا سورة نور پچپن نمبر آیات میں اللہ نے یہ وعدہ ذکر کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا امیلوا صالحات لَيَسْتَخْلِفَ النَّوْمْ فِيظَارُتْ تَمَسْتَخْلَفَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جیسے پہلے لوگوں کو ہم نے دنیا کے خلافت دی ہیں اسی طرح خلافت ہم ان لوگوں کو دیں گے جو تقوا پر گری کی بنیاد پر اللہ کی بندگی کریں ان نفی حد اس اسواض اور نصیحت میں بلاغن ایسا تبلیغ ہے جو کافی ہے حد کو پہنچنے والا کفایت کرنے والا لقوم نابدین اس قوم کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں اور اس قرآن میں ایسا تبلیغ کا انداز ہے اور ایسا طریقہ ہے ایسا منحج ہے کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں تو ان کے لیے یہ کافی ہے غمان صلی اللہ کا اللہ رحمۃ نہیں بے جام نے آپ کو مگر سارے عالم والوں کے لیے رحمت ایمان والوں کے لیے رحمت گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے رحمت بڑے بڑے گنا کرنے والے وہ بھی رحمت کے مستحق اللہ ان کو معاف کرتے ہیں صغیرہ کرنے والوں کے لیے رحمت منافقین کے لیے رحمت کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سزا کا حکم نہیں لگایا کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے چھوڑ دو ان کو قتل نہیں کرو یہود نصارہ کے لیے رحمت کہ ان کے ساتھ قطال کرو تاکہ وہ اللہ کے دین کی طرف آ جائے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے ان کے لیے نبی ان کے لیے رحمت پھر تمام امتیوں کے لیے چاہے یہود نصارہ مجوس اور صحیح مسلمانوں سب کے لیے رحمت کی اس کی وجہ سے پوری دنیا پر اکٹھا عذاب نہیں آئے گا تو اس اعتبار سے ہمارے نبی تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آیا کل آپ فرما یوحا انہیں یکن وہی کی گئی ہے میرے طرف انما الہو کو ملا ہوں واحد یقیناً معبود تمہارا معبود ایک ہی ہے فَحَلَ انْتُمْ مُسْلِمُونَ کیا ہو تم فرمن بردار اس کے لئے تابدار ہو تیار ہو اطاعت کے لئے ایک الہ ہے تمہارا اسی الہ کے لئے مسلم بن جاؤ فَإِنْتَوَ فقل فَقُلْ آزَنْتُكُمْ عَلَىٰ الزَّوَىٰ فَسَجَرَ وہ مُو مُوڑ لیتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اعلان کرتا ہوں ایک برابر اور صدی بات کے وہی ندری اور میں نہیں جانتا ہوں قریب کیا وہ قریب ہے ام بھائی دنیا دور ہے ماتو جو تم وعدہ دیے جاتے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ نہیں مانتے اس بات کو تو آپ اعلان کرو میری طرف سے تو یہ اعلان ہے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے وہ تو قریب آنے کو ہے لیکن آپ توحید کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو اب یہ اختیارات اللہ نے تمہیں دے دیے ہیں لیکن اگر شرف کو اختیار کرو گے تو نتیجے کو سمجھ لینا اِنَّهُ مِنَ الْقَوْلِ مَا جانتا ہے جو تم پکار کر کہتے ہو بات اور وہ بھی جانتا ہے جو جو تم چپاتے ہو ظاہر میں مجھے کچھ اور بتاؤ تمہارے دل میں کچھ اور ہو تو اس اللہ کو پتا ہے وَإِنْ اور میں نہیں جانتا ہوں کہ شاید وہ تمالی امتحان ہو وہ متا ہوں اور فائدہ ایک وقت تک مانا یہ جو یہ دنیا ہے یہ تو تمالی امتحان ہے ازمائش ہے فائدہ ہے ایک مدت تک اس کا میں اور کچھ نہیں جانتا ہوں بس یہی مسئلہ ہے قال فرمایا رب بحکم اے میرے رب فیصلہ فرما دے بالحق حق کے ساتھ اے اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کر دے ان کے اور ہمارے درمیان وہ رب الرحمٰن المستان و علامہ اور ہمارا رب انتہائی میں ربان ہے المستعان و مدد طلب کی جاتی ہے اس پر علامہ اس پر تصفون جو تم بیان کرتے ہو مانا ہمارے رب اس کی یہ صفات ہے اسی کے نام پر مدد طلب کیا جاتا ہے مستعان ہے وہ اور جو تم اللہ کے لیے وصف صفت بیان کرتے ہو نا تو یہ صفتے بھی جو تم بیان کرتے ہو اس سے وہ پاک ہیں ان باتوں پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے مدد طلب کرتے ہیں جو تم بیان کرتے ہو اور ہمارا مدد وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے اور جب وہ مدد پہنچتا ہے پھر مشرقین کے لیے سیوائے اس کے کی جو ذریعہ ہو جائے اور کوئی رستہ نہیں ہوتے صورت کی خصوصیات اللہ رب العالمین نے غافل قسم کے لوگوں کا ذکر کیا صورت میں یہ لوگ غافل ہے مال اور دولت میں مخالفت میں ایمان نہیں لاتے اور اس صورت میں اللہ تعالی نے ذکر کا لفظ بہت دہرایا کثرت و ذکر نمبر تین ابراہیم علیہ السلط والسلام کا امتحان اپنے قوم اور آگ کے اوپر نمبر چار امبیا علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے رب کو پکارا ہے مانا نو علیہ السلاۃ والسلام نے پکارا ہے دشمن کے مقابلے کے لیے ایوب علیہ السلام نے پکارا ہے مرض اور ضرور سے نجات کے لیے یونس علیہ السلام نے پکارا ہے کے پیٹ میں ایک مصیبت سے نجات کی اور ذکریہ علیہ السلاۃ والسلام نے پکارا ہے اور اس طرح داود علیہ السلام صلی المان علیہ السلام نے اولاد کی امداد کے, کے لی اور یہ چاروں خاص خاص عنوانات عنوانات ہیں جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس میں مدد طلب کیا ہے اور یہ دلیل ہے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے سامنے آجز ہے آجز کا عاجز سے مانگنا یہ کوئی عقل نہیں ہے اور جب انبیاء کی کیفیت یہ ہے اللہ کے سامنے تو باقی کون ہو سکتا ہے جس کا کوئی ضرورت ہو قرۃ الحج